ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں ازمے میں اور ان کا ٹکانہ آگ ہے اور ضرور کیا ہی برا انجام